تھرٹی تھریلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے بلڈ ہیپ کے بارے میں کافی ڈسکشن کی تھی اور اس کے ہونے کا جواز یہ تھا کہ اگر, اگر ہمارے پاس ایلیمنٹس جو ہیں ڈیٹا ایلیمنٹس وہ پہلے سے موجود ہیں تو ہم بجائے انسرٹ استعمال کرنے کے بلڈ ہیپ استعمال کر کے اپنی ہیپ بنا سکتے ہیں اور وہ جو آپریشن ہے یعنی کہ بلڈ ہیپ جو اپنی کاروائی کرتی ہے n لوگ n سے بہتر ہے اس کے لیے ہم نے ایک تھیرم بھی پروف کیا جس سے یہ ثابت ہوا کہ جتنے نوڈز اوپر نیچے جاتے ہیں اگر ان کا رستہ ناپا جائے ہائٹس کے حساب سے اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے وہ تصویری خاکے سے بھی وہ تھرم پروف کیا تھا کہ نمبر آف لنکس جو ٹری میں ہیں ان کو اگر کاؤنٹ کریں تو جو نوڈس اوپر نیچے جاتے ہیں ان ساروں کی تعداد جو ہے یا ان ہائٹس کی تعداد این h 1 بنتی ہے اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہیپ کے بارے میں میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ اس کا ایک میجر استعمال پرایورٹی کیوز میں ہوتا ہے آئیے آپ ایسا کرتے ہیں کہ ہیپ کو ہم پرائرٹی کیو کے اندر استعمال کر کے پرایورٹی کیو ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ جو ہے یا ہماری وہ جو کلاس ہے اس کو اب ہم ہیپ کی بنا پہ اندرونی طور پہ بناتے ہیں آپ کو یاد یہ بھی ہوگا کہ سمولیشن جب ہم نے بینک یا بینک کی مثال ہم کر رہے تھے یاد ہے کیو کے اندر یا کیو ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ میں تو وہاں پہ بھی ہم نے پرائرٹی کیو بنائی تھی لیکن اس وقت ہم نے ایک ارے کا استعمال کیا تھا اب آئیے ہم اسی سی پلس پلس کوڈ کو چینج کر کے اندرونی طور پہ ہیپ کو استعمال کرتے ہیں ہم اس کا انٹرفیس تو وہی رکھیں گے البتہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہم اس کی امپلیمنٹ کو چینج کر دیں گے یعنی اس کی ڈاٹ ایچ فائل جو ہے وہ تو وہی رہے گی تقریباً کوڈ جو, جو ہے وہ چینج ہو جائے گا تو آئیے ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں ڈاٹ ایچ کو اور اس کے بعد اس کی ڈاٹ سی پی پی فائل کو جہاں تک ڈاٹ ایچ کا تعلق ہے وہ تو اب ویسے ہی رہے گی جہاں تک اس کی ڈاٹ سی پی پی کا تعلق ہے اس کا کوڈ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہاں پہ یہ بھی کہ فی الحال کیو میں جو ایلیمنٹس ہوں گے وہ میرے وہی بینک سیمولیشن کے ایونٹس ہیں اس لیے دیکھیے کہ میں نے سب سے پہلے ایونٹ ڈاٹ سی پی پی کو انکلوڈ کیا یہ وہ ایونٹ آبجیکٹس ہیں جو کہ میں سیمولیشن میں استعمال کرتا ہوں اس کے بعد میں نے ہیپ ڈاٹ سی پی پی کو انکلوڈ کیا یہ مجھے ہیپ کا کوڈ دے گی یہاں یہ میں کہتا چلوں کہ ہم ڈاٹ کو اس لیے انکلوڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے ہیپ میں بھی اور ٹیمپلیٹ میں بھی آپ کو یاد ہوگا ٹیمپلیٹس پلس ٹیمپلیٹس کا استعمال کیا ہے اس کی بنا پہ اب مجھے یہاں پہ ڈاٹ سی پی فائل انکلوڈ کرنی پڑتی ہے میں صرف ڈارج فائل سے کام نہیں چلا سکتا اس کے بعد میں نے اپنی پرائرٹی کیو کا ایک میکسیمم رکھا ہے کہ جب میں پرائرٹی کیو بناؤں گا تو اس میں میکسمم ایلیمنٹس وہ تیس ہوں گے یا اس میں تیس ایلیمنٹس کی کیپیسٹی ہوگی اب آئیے یہ کلاس پرائرٹی کیو کی جانب چلتے ہیں اس کی ڈیکلشن اور سب سے پہلے پبلک پارٹ میں اس کا کنسٹرکٹر یہاں پہ اب دیکھیے کہ میں ہیپ آبجیکٹ بنوا رہا ہوں اور وہ دیکھیے میں نے ہیپ کلاس کو ایک آڈر بھیجا یہ دیکھیے نیو جو ہے وہ یہی کر رہا ہے اور میں نے اس کو ٹیمپلیٹ بھیجا ایونٹ یعنی ہیپ کے اندر جو ایلیمنٹس ہوں گے وہ ٹائپ Event کے ہوں گے یہ وہ انداز ہے کہ وہ ہم type اب heap class کو دے رہے ہیں کہ جب تم انسٹینشیٹ کرو اپنے آپ کو کوڈ وائز almost تو وہاں پہ ایونٹ کو ایز این آبجیکٹ استعمال کرنا ہیپ کے اندر اسٹور کرنے کے لیے خیر آگے چلیں تو اب ہم نے اس کو ڈیفالٹ ویلو بھی بھجوائی ہے کہ پی کو میکس آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے کنسٹرکٹر میں ہم نے ڈیفالٹ کا رکھا تھا کہ اگر ہم اس کو کچھ نہیں بھیجیں گے تو وہ کیپیسٹی 100 رکھتا ہے لیکن یہاں پہ اب ہم اس کو پی کیو میکس بھجوا رہے ہیں جس کی ویلیو اصل میں 30 ہے اس بنا پہ ایک ہیپ آبجیکٹ جو ہے وہ اس ہیپ فیکٹری سے بن کے ہمارے پاس آ جائے گا اور اس انانومس آبجیکٹ کو دیکھیے اس کو ہم ایک ویریبل میں نہیں ڈال رہے بلکہ اس آبجیکٹ کو جو پوائنٹر ہمیں مل رہا ہے اس کو اب ہم ہیپ ویریبل میں سٹور کر رہے ہیں یہ ہمارا ایک پرائیویٹ ویریئبل ہوگا اس کے بعد آیا اس کا ڈسٹرکٹر جس میں ہم سمپلی اس ہیپ آبجیکٹ کو جو ہم بنواتے ہیں اس کو ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں اب آئیے ریموو میتھڈ کی جانب یہ پرائرٹی کیو کا ریموو میتھڈ ہے بلکہ اس کو ہم ڈی کیو بھی کہتے رہے ہیں یہاں پہ البتہ میں نے فی الحال استعمال کیا ہے اور یہ دیکھیے کہ یہ ریموو جو ہے یہ ایونٹ پوائنٹر ریٹرن کر رہا ہے اندرونی طور پہ اس نے کیا کیا اب چونکہ یہ ہیپ کا استعمال ہو رہا ہے تو ساری کاروائی اب ہیپ کی بنا پہ ہوگی ہیپ کو ہم پہلے چیک کرتے ہیں کہ کہیں وہ ایم تو نہیں یہ دیکھیے ہیپ از ایم ٹی کال جو ہے اس کے شروع میں میں نے یہ ایکسکلمیشن مارک لگا کے اس بولین ویلو کو چیک کیا ہے کہ اگر وہ فالس ہے تو یہ ٹرو ہوگی اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ایم دوسری یہ بات کہ چونکہ ہی پوائنٹر ہے تو مجھے یہ ایرو نوٹیشن استعمال کرنی پڑ رہی ہے اس کے بعد میں نے ایک ایونٹ لیا اس کو میں نے ایک لوکل ویریبل بلکہ ایونٹ کو ڈکلیئر کیا دیکھیے یہ لوکل ویریبل جو ہے یہ اف بلاک کے اندر ہے یہ اصل میں فنکشن کے اندر بھی نہیں بلکہ اف بلاک میں ہے اور آپ اگر اس چیز کو پہچانتے ہوں گے کہ یہ بلاک کے اندر ہی یہ ویریبل رہے گا اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کہ یہ ویریبل ختم ہونے سے پہلے اگر اس کی کسی کو ویلو درکار ہے تو کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے خیر یہ وہی رن ٹائم سٹیک والی باتیں ہیں آپ اس کو ذہن میں رکھیے آگے چلے تو ہم نے ہیپ کی ڈیلیٹ من کو کال کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہمیں ایک ویلیو ریٹرن کرتی ہے یہ ضرور کہ یہاں پہ دیکھیے میں نے ایونٹ اسٹار رکھا ہے جو ہیپ ہم نے بنائی تھی سی پلس پلس کوڈ کے حساب سے وہ بائی ریفرنس کام کرتی تھی میں نے یہاں پہ اس کو اب ماڈیفائی کیا ہے جو کہ میں آپ کو فی الحال دکھا نہیں رہا لیکن آپ اس کو دیکھ کے سمجھ آئیے کہ ہیپ کے میتھڈ جو ہیں ان کو ہم نے پوائنٹر بیس کر دیا ہے یعنی کہ ایکسپلیسٹ ریفرنس اور وہ اس بنا پہ کہ ہمارا وہ جو سیمولشن والا سارا کوڈ تھا وہ پوائنٹرز کے ساتھ کام کر رہا تھا تو چلو ہم نے ہیپ کو تھوڑا سا چینج کر دیا ڈیلیٹ مین نے ہمیں جو ایلیمنٹ ڈلیٹ ہوا وہ ریٹرن کر دیا اس ای کے اندر جو پوائنٹر ہے اس کے بعد ہم نے آگے ریٹرن ای کر کے یہ جو پوائنٹر ہے اس میں ایڈریس ہے یہ واپس بھیجوائیں گے اور دیکھیے کہ یہ کال اسٹیک میں کاپی ہوگا تو آل یہ ای ویریئبل تو ختم ہو جائے گا لیکن اس کی ویلو جو ہے جو کہ ایکچولی ایک ایڈریس ہے وہ کال اسٹیک میں ریٹرن جہاں پہ ویلو ہوتی ہے وہاں پہ کاپی ہو جائے گی اب آگے اگر یہ ریٹرن نہیں ہوتا یعنی کہ یہ اف اسٹیٹمنٹ جو تھی یہ فالس تھی یعنی کہ ہی واقعی ایم تھی تو ہم پھر نل ریٹرن کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم ایک میسج بھی پرنٹ کر دیتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ بھائی کیو جو ہے وہ ایم ہے یہاں پہ ایک, ایک بات کو آپ سامنے رکھیے کہ ریموو کا میتھڈ ہم نے پہلے ارے بیس لکھا تھا اور وہاں پہ ہم کیا کاروائی کرتے تھے کہ ارے کے شروع میں سے ہم ایلیمنٹ کو نکال دیتے تھے اور اس کے بعد ارے کے باقی ایلیمنٹس کو ہم لیفٹ شفٹ کر دیتے تھے یہاں پہ ہیپ کی بنا پہ کوڈ کافی چھوٹا ہو گیا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب ساری ذمہ داری کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ کہیں جا رہے ہیں اور وہاں سے ہمیں واپس مل رہے ہیں یہ اب ہم نے ہیپ پہ ڈال دی ہے اچھا اس چیز کا بھی لحاظ رہے کہ ہیپ جب ڈیلیٹ من کرے گی تو وہ اس ایونٹ کے اندر جو ایک کی ہے یاد رہے وہ کیا تھی وہ وہ ٹائم تھا جو کہ فیوچر میں سب سے پہلے ہونے والے ایونٹ کا ہوگا تو ہمیں یہ بندوبست ہیپ کی جو ڈیلیٹ مین روٹین ہے اس میں یہ رکھنا پڑے گا کہ وہ یہ منیمم کی کی ڈٹرمیشن جو ہے اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی صلاحیت ہو یا وہ فنکشن کال ہو سکتی ہے بلکہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایونٹ آبجیکٹ ہے اس کا بھی کوئی میتھڈ بنا سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنی ایک کی ویلیو دے دے یہ تفصیلات ہمیں اس طرح ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ اب ہم واقعی یہ سارا کوڈ اپنی سمشن میں ڈال رہے ہیں البتہ یہ تفصیلات میں آپ کے لیے ایز این ایکسرسائز چھوڑے دیتا ہوں یہ بھی کہ جب ڈلیٹ میں ان کام کرے گی تو وہ ایلیمنٹ کو روٹ میں سے نکال کے ہمیں دے تو دے گی لیکن ہیپ جو ہے وہ دوبارہ ری ایڈجسٹ ہو کے اس میں ایک نیا منیمم جو ہے وہ ٹاپ پہ آ جائے گا لیکن یہ ساری باتیں اب جو ہیں وہ ہم نے ہیپ پہ چھوڑ دیں اب دیکھیے ہمارا یہ جو کیو کا ریموو پروسیجر ہے اس کو اب اس سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ ایلیمنٹ جو ہیں یہ سب سے کم مجھے کیسے ملتے ہیں یا منیمم ہمیں کیسے ملتے ہیں وہ تو سمپلی یہ چیک کر رہی ہے کہ ہیپ کہیںم ایمٹی تو نہیں اگر نہیں تو اس میں سے ڈیلیٹ من کر کے سب سے چھوٹا ایلیمنٹ نکالو یا کرنٹلی جو سب سے چھوٹا ہے اور اس کو واپس کر دو اب اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو انسرٹ بھی کافی سمپل سا پروسیجر بن جائے گا وہ بھی ہیپ کو بس اپروپریٹلی کال کرے گا تو دیکھیے یہاں پہ اب یہ ہے کہ ہیپ کو ہم نے چیک کر لیا کہ کہیں یہ فل نہیں ہے دیکھیے یہ انسرٹ جو ہے یہ ہمارا انٹرفیس میتھڈ ہے لیکن اندرونی طور پہ اس کو اس چیز کا احساس فل حال ہے کہ ہیپ جو ہے وہ ایک ایرے کے ذریعے امپلیمنٹڈ ہے اور چانسز ہیں کہ وہ فل ہو سکتی ہے یا جس نے ہیپ ڈیٹا ٹائپ بنایا اس نے اس چیز کی احتیاط کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ہیپ میں ڈیٹا ڈالنے سے پہلے اس فل کو کال کر لو تو چلئے انسرٹ دیکھیے اس نے اس فل کو کال کیا اور اگر وہ فل نہیں ہے ہیپ انسرٹ کال کر کے اس میں یہ جو ایونٹ ای e ہے اس کو ڈال دیا اب جو ہے اندرونی طور پہ ایونٹ میں سے کی value لے کے اس کے وہی کمپیرزن کر کے پرکولیٹ اور ڈاؤن والا معاملہ جو ہے وہ, وہ کرے گی اور یہ جو نیا ایونٹ ہے یہ ہیپ کے اندر اپنی صحیح جگہ پہ چلا جائے گا اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہم ریٹرن ون کر دیتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوگا کالر کو کہ انسرٹ جو ہے وہ ٹھیک طرح اپنی کاروائی مکمل کر سکی اگر ہیپ فل ہو گئی ہے تو دیکھیے ہم میسج میں یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہیپ فل ہو گئی ہے اس لیے میں انسرٹ نہیں کر سکتا کیو میں نہیں جو ایرر میسج ہے یا یہ جو میسج آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیو فل ہو گئی ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہیپ فل ہو گئی ہے ہیپ کا معاملہ جو ہے وہ کیو کے لیے ایک اندرونی بات ہے اس کا اس شخص سے کوئی مطلب نہیں جو کہ پرائرٹی کیو کو استعمال کر رہا ہے اس کو تو یہ بس بتانا ہے کہ بھائی کیو فل ہو گئی ہے اب ہم ہیپ استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم چاہتے تو ہم لنک لسٹ بھی استعمال کر سکتے تب بھی یہی میسج رہتا بلکہ یہ وہی میسج ہے جب ہم ارے میں بھی اپنا یہ پرائرٹی کیو جو تھی ارے بیس پہ ہم امپلیمنٹ کر رہے تھے اب اگر کیو فل ہے تو ہم ریٹرن زیرو کر دیتے ہیں جس کا مطلب یہ انسرٹ انسرٹ نہیں کر سکا زیرو کا مطلب فالس لگے ہاتھوں یہ دو اور میتھڈ بھی ہیں فل جو Q کا full ہے وہ اصل میں ہیپ کو اس فل کال کر کے اس کی جو بولین ویلو ہے اس کو وہ ریٹرن کر دیتا ہے یعنی اگر ہیپ فل ہو گئی تو پھر یہ کیو بھی فل ہو گئی لیکن وہی بات کہ ہم ہیپ کے بارے میں کالر کو کچھ نہیں بتا رہے ہم ہیپ سے وہ اس فل کی ویلو لے کے اس کو فردر ریٹرن کر رہے ہیں اسی طرح کیو کی جو لینتھ ہے وہ بھی ہم اصل میں ہیپ کے گیٹ سائز میتھڈ کو کال کر کے پتا چلا لیتے ہیں اور یہ جو ویلو وہاں سے ہمیں ملتی ہے وہ پھر آخر کار اس کیو کی لینتھ ہے تو وہ ہم ریٹرن کر دیتے ہیں یہ تو ہوا کوڈ سی پلس پلس کا اس پرائرٹی کیو کے لیے جو کہ ہم نے پہلے ارے سے امپلیمنٹ کی تھی اور اب ہم نے ہیپ سے امپلیمنٹ کی ہے اچھا جہاں تک امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے پہلے ارے تھی اب ہیپ آ گئی تو فرق کیا ہوا ہاں مجھے لگتا ہے کہ چلو کوڈنگ کے لحاظ سے مجھے کچھ لوپس نظر نہیں آ رہے مجھے زیادہ کوڈ بھی نہیں نظر آ رہا یہ لگتا ہے کہ یہ کوڈ ذرا سمپل ہے زیادہ ریڈیبل بھی ہے اور سمجھنے بھی, بھی شاید آسانی ہو رہی ہے یہ ساری باتیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اچھی ہیں یعنی کہ یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ یہ اب ہم ایسی باتیں نہیں چاہتے ایسی ایسی جو ہمیں خوبیاں نظر آ رہی ہیں ان کو ہم نظر انداز کریں گے جس بات کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے یا جس کا ہمیں سب کو لحاظ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہیپ کو استعمال کرنے سے پرائرٹی کیو کی جو افیشئنسی ہے یعنی کہ اس کی کارکردگی جو ہے اس میں کوئی اضافہ ہوا یعنی کہ وہ بہتر ہوئی کہ نہیں یقیناً وہ بہتر ہوگی کیونکہ دیکھیے اگر آپ کو وہ کوڈ یاد ہے جب ہم نے پرائرٹی کیو ارے کے طور پہ استعمال کی تھی تو اس میں یاد ہے انسرٹ میں ہم کیا کرتے تھے جب بھی ہم ایک نیا ایلیمنٹ انسرٹ کرتے تھے اس وقت ہم نے اس پوری ارے کو اندرونی ارے کو دوبارہ سارٹ کیا تھا جب بھی انسرٹ کرتے تھے یعنی کہ ہر دفعہ انسرشن پہ ہمیں سارٹ کرنا پڑ رہا ہے اور بلکہ آپ بعد میں دیکھیں گے کہ سارٹنگ جو ہے یہ پروسیجر ہے اب اندازہ لگائیے اگر بار بار آپ کو این لوگ این این لوگ این کرنا پڑ جائے اس کی بجائے اب ہمارے پاس ایک ہیپ ہے جو کہ لاگ این ٹائم کے اندر اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کر لیتی ہے اصل فائدہ ہمیں اس امپلیمنٹیشن کو چینج کرنے کا اس پرائرٹی کیو ڈیٹا ٹائپ کی کارکردگی میں ہے یعنی کہ وہ بہتر ہو جائے گی بلکہ جیسے میں کہتا چلا آیا ہوں یہ ہی ایک اس کا میجر استعمال ہے ہیپ ڈیٹا ٹائپ کا کہ بھائی وہ پرائرٹی کیو امپلیمنٹ کرنے میں نہایت مفید ثابت ہوتا ہے تو آپ اس امپلیمنٹیشن کو اس زاویے سے ضرور یاد رکھیے اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی اس ہیپ کا استعمال پرایورٹی کیو میں کیوں کر رہے ہو تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ اس سے میرا کوڈ اچھا لگتا ہے یا وہ ریڈیبل ہے بلکہ جو ایک میجر وجہ وہ اس کی کارکردگی ہے ہیپ کے اور بھی کئی فوائد ہیں اس کے کئی اور استعمال بھی ہیں اور ہم وقتاً فوقتاً اس کورس میں بھی اور یقیناً اگلے کئی کورسز میں آپ کو یہ ڈیٹا سٹرکچر یہ ڈیٹا ٹائپ جو ہے بار بار نظر آئے گی تو آئیے چند ایک اور اس کی جو استعمال ہیں اس ہیپ ڈیٹا ٹائپ کے چند اور استعمال وہ بھی ہم فی الحال دیکھ لیتے ہیں یہ گفتگو میں کوئی زیادہ لمبی نہیں کروں گا یہاں پہ ایز این ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے کچھ کامن استعمال جو ہیں وہ نظر آ جائیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ اس ہیپ ڈیٹا ٹائپ کا استعمال کہاں کہاں پہ ہوتا ہے جیسا میں نے ارج کیا کہ آپ کو بعد والے کورسز میں خاص طور پہ ایلگر کے کورس میں آپ کو یہ ہیپ ڈیٹا ٹائپ پھر نظر آئے گا تو ایک پرابلم جو اب اس سلائیڈ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ہے the سلیکشن پرابلم اس کی اسٹیٹمنٹ کچھ یوں ہے given ا لسٹ آف n ایلیمنٹس جو کہ نمبرس بھی ہو سکتے ہیں نام بھی ہو سکتے ہیں یہ کچھ بھی ہے آپ کے پاس این ایلیمنٹس ہیں وچ کین بی ٹوٹلی اوڈرڈ اینڈ اینڈ انٹرچر کھ فائنڈ دا کھے اسمالسٹ اور دا لارجسٹ دوبارہ میں دہراتا ہوں given ا لسٹ آف n ایلیمنٹس وچ کین بی ٹوٹلی آرڈرڈ اس فکرے کے بارے میں ابھی کچھ کہوں گا اینڈ فائنڈ دا کھیت اسمالسٹ اور لارجسٹ ایلیمنٹ سلیکشن پرابلم اصل میں بڑی سمپل سی ہے فرض کریں آپ کے پاس نمبرس ہیں اور وہ نمبرس جو ہیں وہ کسی خاص رینج میں بھی ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے آئی ڈیز ہو سکتے ہیں رول نمبرس ہو سکتے ہیں ووٹرس رجسٹریشن نمبر ہو سکتی ہے آئی ڈی کارڈ نمبر ہو سکتے ہیں جو بھی ہے پرابلم یہ ہے کہ ان نمبرس کو لے کے اس میں سے کے اسمالسٹ ایلیمنٹ نکالو یا کیت اسمالسٹ ایلیمنٹ نکالو فرض کریں جس کی بلکہ میں مثال بھی دوں گا لیکن مثال زبانی بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ آپ کے پاس نمبرس ہیں اب ٹوٹلی totally آرڈرڈ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ان نمبر کو میں ترتیب دے سکتا ہوں اور وہ ترتیب دینے کے لیے عموماً کیا کیا جاتا وہ سارٹنگ پروسیجر ہم لیتے ہیں جس سے ہم اس ڈیٹا کو سارٹ کر لیتے ہیں ابھی تک ہم نے سارٹ کے بارے میں وقتاً فوقتاً چند باتیں کی ہیں آپ کو یاد ہے جب ہم نے بائنی سرچ ٹری بنایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اگر اس بائنی سرچ ٹری کا ان آرڈر ریورسل کیا جائے تو آپ کو ڈیٹا جو ہے ٹری میں سارٹڈ آرڈر میں مل جاتا ہے تو یہاں پہ ایٹ لیسٹ یہ بات تو طے پائی کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا ایلیمنٹ ایسے ہیں جس کو آپ آرڈر فارم میں لا سکتے ہیں تو یہ کیسے ہوگا یعنی کہ سارٹنگ کے ذریعے فی الحال یہاں پہ یہ بات ختم کرتے ہیں کہ وہ آرڈر کیسے ہوگا ہم بعد میں سارٹنگ کے بارے میں کافی ڈسکشن کریں گے نمبرز ہیں ان کو ہم سارٹ کر سکتے ہیں اب ان نمبر میں سے مجھے کیت اسمالسٹ نمبر ڈھونڈ کے بتاؤ فرض کریں میں آپ کو ایک ہزار نمبر دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جیسے بھی جو بھی کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے کرو لیکن مجھے اس میں سے دسواں اسمالسٹ نمبر دو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے سب سے چھوٹا دو جو کہ پہلا نمبر ہوگا اگر وہ سورٹرڈ آرڈر میں ہے کیت ایلیمنٹ ڈھونڈنے کے لیے جیسے کہ میں نے کہا ایک کاروائی پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس یہ جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے نمبرز کا اس کو ہم سورٹ کر لیں ٹھیک ہے جو بھی ٹائم درکار ہے وہ درکار ہوگا سارٹ کرنے کے بعد اگر ہم نے say, اس کو میں یا میں یعنی کہ چھوٹے نمبر پہلے اور بڑے نمبر آخر میں اگر اس کی ہم نے ترتیب ایسے بنا لی تو اب میں بڑے آرام سے کیمنٹ فرض کریں کہ یہ کی ویلیو پانچ ہے یعنی کہ پانچ سب سے چھوٹا نمبر تو وہ کہاں پہ ہوگا وہ آخری ترتیب جو سارٹ آرڈر ہے اس میں پوزیشن پانچ پہ ہوگا اسی طرح دسواں نمبر بیسواں جو بھی ہے ایک دفعہ میں نے اپنا ڈیٹا سارٹ کر لیا تو اب میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ کیتھ لارجسٹ یا اسمالسٹ کون سا ہے لارجسٹ کی صورت میں میں اس کو ڈسینڈنگ آرڈر میں یعنی کہ ان ڈیکریزنگ آرڈر میں سارٹ کر لوں گا سب سے بڑا نمبر پہلے ہوگا اور سب سے چھوٹا نمبر آخر میں یہ سارٹنگ پروسیجر ہم استعمال یقیناً کر سکتے ہیں جس سے یہ پرابلم جو ہے یہ حل تو ہو جائے گی لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ سارٹنگ پروسیجرز عموماً N لاگ N الدمس ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں وقت ترکار جو ہے وہ اس مقدار میں چاہیے ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے کچھ گفتگو کی ہے لیکن بعد میں ہم سارٹنگ کے بارے میں اور بھی کافی تفصیل سے بات کریں گے فی الحال یہ کی کیا اس پرابلم یعنی کہ یہ سلیکشن پرابلم کے کیتھ ایلیمنٹسٹ یا لارجسٹ ڈھونڈنے کے لیے ہم n لوگ n سے بہتر کوئی ایلگردم نکال سکتے ہیں یا ڈھونڈ سکتے ہیں کیا اس کا جواب یس yes ہے کہ نہیں یقیناً یہ ہے اور یہاں پہ اب ہمارا ہی والا معاملہ جو ہے پھر ہمیں اس میں فوج مند ثابت ہوگا اس کی خاطر یہ سلائیڈ پہ میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں ان کی جانب دیکھیے اس میں یہ ایلگردم بھی موجود ہے پہلی بات کہ اسٹر وے از ٹو پٹ دا این ایلیمنٹس ان ٹو این array اینڈ اپلائی the بلڈ ہیپ الدم آن دس ارے اینڈ دین وی پرفارم k ڈیلیٹ مین آپریشنس دا لاسٹ ایلیمنٹ ایکسٹریکٹ فرام دا ہیپ از آور اینسر یہ دو باتیں کیا ہوئی دیکھیے اب ہمیں N جو ہیں پہلے سے مل چکے ہیں یہ نہیں ہو رہا کہ یہ N data items ہمیں باری باری مل رہے ہیں جو کہ سورت حال فار ایگزامپل پرائرٹی میں ہوتی ہے یہاں پہ اب ہمارے پاس سارا data موجود ہے اور کسی نے کہا ہے کہ اس میں سے کیتھ ایلیمنٹ کو نکال کے دو لارجسٹ یا اسمالسٹ تو یہاں پہ اب ہم بلڈ ہیپ استعمال کرتے ہیں بلڈ ہیپ سے کیا ہوگا ہیپ بن جائے گی اور اگر ہم نے من ہیپ بنائی تو اس میں جو سب سے شروع میں جو روٹ کے اندر جو ایلیمنٹ ہوگا این ایلیمنٹس میں اس میں اب سوچئے کہ روٹ کے اندر کون سا ہوگا ترتیب کے حساب سے یقیناً وہ انلیمنٹس میں سے سب سے چھوٹا نمبر ہوگا اگر وہ نمبرس ہیں اگر وہ اسٹرنگس ہیں یا وہ نام ہیں تو ناموں کے ترتیب کے حساب سے سب سے چھوٹا الفبیٹیکل آرڈر میں ہیپ کی روٹ میں موجود ہوگا لیکن بلڈ ہیپ سے ہمیں فائدہ کیا ہوا یہ وہی بات کہ بلڈ ہیپ جو ہے وہ n log n سے بہتر کاروائی اپنی کرتی ہے یعنی کہ وہ ایک لینئر ٹائم میں نمبرس کو لے کے یا کوئی بھی ڈیٹا لے کے اس سے ایک منیمم یا میکسمم ہیپ بنا لیتی ہے جب یہ ہیپ بنی تو اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے پانچواں سب سے چھوٹا ایلیمنٹ دے دو تو میں پانچ دفعہ ڈلیٹ من کو کال کرتا ہوں جو پانچویں دفعہ نکلے گا ہیپ سے نمبر اگر میں نے نمبرز ڈالے ہیں تو یقیناً وہ سب سے چھوٹا ترتیب کے حساب سے پانچواں نمبر ہوگا اب اس میں ایک بڑی مزدار اپلیکیشن ہے کہ فرض کریں کہ مجھے چاہیے n اوور 2 یعنی کہ کی ویلو n اوور 2 ہے جس کے بارے میں اگر آپ سلائڈ پہ دیکھیے تو میں نے لکھا ہے انٹرسٹنگ کیس از ون کے از این اوور ٹو بلکہ اس کا میں نے سیلنگ لیا ہے یعنی کہ نیئرسٹ انٹرجر ابو کیونکہ دیکھیے یہ انٹرجر ڈویژن ہو رہی ہے میڈین آپ میں سے جن کو اسٹیٹسٹکس کا پتا ہے یا ویسے بھی آپ نے شاید یہ سنا ہوگا کہ اسٹیٹسٹکس کے حساب سے ہم نمبر کی ایوریج لیتے ہیں منیمم میکسمم نکالتے ہیں اور میڈین بھی ایک چیز ہوتی ہے میڈین کی ڈیفینیشن ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نمبر موجود ہیں فرض کریں تو وہ کون سا نمبر ہے جس کو لیں اگر تو اس, اس کے ارد گرد آدھے نمبر جو ہیں وہ اس سے چھوٹے ہوں گے اور بقیہ نمبر آدھے جو ہیں وہ اس سے بڑے ہوں گے اور درمیان میں یہ ہوگا اور ان ساروں کو جمع کریں گے تو N ٹوٹل بن جائے گا یہ نہیں کہ اس میں بالکل ایکزیکٹلی exactly ادھر ادھر کون ہے اگر N ایون ہے تو تب یہ بالکل سپلٹ ہو سکتی ہے یعنی کہ آدھے ادھر اور آدھے ادھر اگر an odd ہے تو آپ ایک سنگل نمبر ڈھونڈ سکتے ہیں جس میں آدھے نمبر سے ذرا سا ایک کم یہ لیفٹ پہ ہوں گے اور بقیہ نمبر اس کی رائٹ right پہ ہوں گے یہ بلکہ گریڈنگ میں یہ چیز بڑی استعمال ہوتی ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک کلاس ہے اس کو گریڈ اسائن فرض کریں یہ ڈیٹا اسٹرکچر کی کلاس ہے اس میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے گریڈز اب نکل آئے فائنل میں فائنل گریڈ کا میڈین کیا ہے اس سے مطلب یہ ہوگا کہ یہ وہ نمبر جس سے آدھے گریڈز تقریبا زیادہ ہیں اور آدھے گریڈز جو ہیں وہ کم ہیں یہ بالکل درمیان میں ہے میڈین کی یہ ڈیفینیشن ہے تو دیکھیں ہم نے ایک الگ بنا لیا جو کہ کافی افیشنٹ ہے میڈین کیلکولیشن کے لیے کہ میرے پاس اگر نمبرز ہیں فرض کریں تو اس میں وہ نمبر میں ڈھونڈوں جس جو کہ تقریباً درمیان میں آتا ہے اس کے لیے پھر کیا کاروائی ہوگی کہ پھر وہی بلڈ ہیپ کو کال کریں فرض کریں میں آپ کے گریڈز لے کے یہ کرنا چاہتا ہوں اور بلکہ میں کروں گا میں جاننا چاہوں گا کہ فائنل جب آپ کو گریڈز اسائن ہوتے ہیں تو اس کا میڈین کیا ہے ایوریج تو بھی میں نکالوں گا اور, اور بھی سٹیٹسٹیکل انالیس ہوں گے جس میں میڈین بھی شامل ہوگا میں کیا کروں گا ایک البردم میں یہ استعمال کر سکتا ہوں کہ آپ کے گریڈز لوں نمبرز وہ ہیں یعنی کہ وہ سو میں سے اگر میں نے فائنل نمبر کرنے ہیں آپ کو تو ان سے میں ایک ہیپ بنواتا ہوں بلڈ ہیپ کے ذریعے اور اس کے بعد میں n اوور ٹو ٹائمس ڈیلیٹ من کو کال کرتا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ آدھے جو ہیں منیمم نمبر وہ اب نکل آئیں گے اور تقریباً جب آدھی یا این او ٹو کے قریب میں پہنچوں گا وہاں پہ جو نمبر نکلے گا وہ آپ کے گریڈز کا میڈین ہوگا یہ ایک ایلگردم میڈین کا ہے لیکن ہم شاید بعد میں دیکھیں کہ میڈین کیلکولیشن کے لیے اور بھی الگریدمس ہیں یہ ضروری نہیں کہ یہی یہ سب سے بہتر ہے البتہ یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ ہیپ کا استعمال کیا کیا ہو سکتا ہے آئیے میں اب آپ کو ایک اور اس کا استعمال دکھاتا ہوں جو کہ اگلی سلائڈ پہ موجود ہے سلائڈ پہ ہیپ سورٹ یہ ایک سورٹنگ پروسیجر ہے جو کہ ہیپ کو استعمال کرتا ہے اور اس اب چونکہ ہم ہیپ کے بارے میں کافی جان چکے ہیں تو دیکھیے یہ ایلگردم اب کافی سمپل ہو گیا بلکہ اس طرح کہ اگر کے از اکول ٹو این یعنی کہ یہ جو میری سلیکشن پرابلم تھی اگر میں اس میں سے این ایلیمنٹ کو نکلوا لوں یعنی کہ ہیپ میں سے ساروں کو نکلوا لوں تو پھر کیا ہوگا اگر وہ ہم نے بلڈ ہیپ سے منیمم ہیپ بنوائی تو جتنے اس میں گئے وہ سارے N جب ون تھا تو سب سے چھوٹا نکلا جب کے ٹو تھا تو اس سے بڑا پھر کے تھری اس سے بڑا اور یوں چلتے چلتے ہم نے ترتیب کے حساب سے نمبر نکالنے شروع کیے تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں ان سارے نمبرز کو کہیں اسٹور کرتا جاؤں یعنی کہ کسی ارے میں ڈالتا جاؤں تو اس ارے میں یہ جو ڈیلیٹ من سے مجھے نمبر ملے وہ کیا ہوں گے یہ بات میں نے یہاں پہ اب لکھتی ہے کہ اف کے از اکولڈ دا ڈیلیٹ مین ایلومنٹ ایز دا کم آف دا ہیپ وی ول ہیو اسینشلی سورٹڈ دی این ایلومنٹس البتہ یہاں پہ یہ گفتگو اب ہم ختم کرتے ہیں اس بنا پہ کہ جہاں تک سولٹنگ کا تعلق ہے یہ میں نے بات لکھی ہے لیئر ان دا کوس وی ول ریفائنڈ دس آئیڈیئر ٹو ابٹین اے فاسٹ سورٹنگ کولڈ ہیپ سورٹ اب ہم ہیپ کو فی الحال خیر بات کہتے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے ارض کیا ہم اس کو دوبارہ اس کورس میں بھی شاید اور اگلے کورس میں یقیناً دیکھیں گے بلکہ یہاں پہ میں نے ابھی جو بات کہی کہ جب ہم سارٹنگ کے بارے میں ڈسکشن کریں گے تو ہیپ سارٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات پھر ہوگی آئیے اب میں آپ کو ایک اور ڈیٹا ٹائپ ڈیٹا ایپسٹرکٹ ڈیٹا ٹائپ کی جانب لے جاتا ہوں جس کا استعمال کافی کارآمد ثابت ہوتا ہے اور جیسے کہ ہمارا یہ روٹین رہی ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیا ڈیٹا ٹائپ سوچتے ہیں تو پہلے ہم اس چیز کی ڈسکشن کرتے ہیں کہ آخر یہ ڈیٹا ٹائپ کام کس کام میں آتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے خاص طور پہ وہ مثالیں کیا ہیں جس کی بنا پہ ہم یہ نیا ڈیٹا ٹائپ جو ہے اس کے بارے میں پڑھنا جاننا اور سیکھنا چاہیں اور بعد میں اس کو امپلیمنٹ بھی کریں اور پھر استعمال کریں وہ ڈیٹا ٹائپ ہے ڈسچوائنٹ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ اس کی خاطر میں پہلے آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں اس کے بعد پھر ہم اس کی فارمل ڈسکشن شروع کریں گے اور پھر ہم آہستہ آہستہ اس ڈیٹا ٹائپ کی امپلیمنٹیشن کی جانب جائیں گے تو پہلے آئیے اس ڈیٹا ٹائپ کے بارے میں کچھ تعارفی باتیں کریں سپوز وی ہیو ا ڈیٹا بیس people we وی وانٹ ٹو فائنڈ who is از ریلیٹڈ ٹو ہوم اینڈ we وی اونلی ہیو ا لسٹ people and اینڈ انفارمیشن اباؤٹ ریلیشنز از گینڈ بائی of the form دا is related از ریلیٹڈ ٹو ساد یہ پوائنٹ ذرا دوبارہ دیکھیے اس میں تین باتیں ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس آف پیپل یا می بی ان کے نام ہیں البتہ ہمیں اب کچھ اور اس کے بارے میں پتا چلے گا لیکن فی الحال جب ہمارے پاس یہ ڈیٹا بیس آ گیا تو دوسری بات جو لکھی ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں میں آپس میں تعلق کیا ہے یعنی کہ ایک دوسرے کے وہ رشتے دار ہیں کہ نہیں کزنز ہیں بہن بھائی ہیں فادر سن ریلیشن شپ یعنی کہ جو ہماری انسانی ریلیشنز ہوتی ہیں وہ ہم جاننا چاہتے ہیں البتہ جو ہمیں ملا ہے وہ سمپلی یہ کہ ہمارے پاس ایک لسٹ آف پیپل جو تیسری بات ہے اور ہم اس سے کسی طرح یہ انفارمیشن نکالنا چاہتے ہیں کہ دو شخص جو ہیں وہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں بلکہ یہاں پہ جیسے میں نے لکھا ہے کہ ہمیں یہاں سے اپ ڈیٹس یا ہمیں کہیں سے اپ ڈیٹس ملیں گی کہ ہارس از ریلیٹڈ ٹو ساد میں تھوڑی سی اور تفصیل اس کے اس پرابلم کے بارے میں بتاؤں میں نے آپ کو say, ایک شہر کے تمام لوگ جو ہیں یا میں کسی ایک کیمپس کسی لوکیلٹی جو ہے اس کے تمام لوگ جو ہیں ان کے نام آپ کو دے دیتا ہوں البتہ میں آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ ان میں آپس میں رشتہ داری کے حساب سے کس کا تعلق کس کے ساتھ ہے جب میں نے آپ کو یہ سارے نام دے دیے تو پھر میں اب آپ کو تھوڑی سی اور انفارمیشن آہستہ آہستہ دیتا ہوں یا مش تو نہیں دیتا آہستہ آہستہ دیتا ہوں کہ فلانا شخص جو ہے وہ فلانے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے میں بھی اس کا بھائی ہے یا اس کا باپ ہے یا اگر خواتین ہے تو یہ اس کی بہن ہے یا دو شخص جو ہیں وہ آپس میں کزنز ہیں یعنی کہ میں آپ کو یہ انفارمیشن اب دیتا ہوں اب جیسا کہ ہوتا ہے کہ اگر میرا کوئی کزن ہے میرے ماموں کا بیٹا وہ میرا کزن ہے وہ بھی اپنے کزنز رکھتا ہے یعنی کہ وہ اپنی امی کی جانب سے اس کے بھی کچھ کزنز ہیں وہ کزنز جو ہیں وہ اس کے ہوئے لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو سیکنڈ لیول پہ جا کے کزنز کی ریلیشن شپ آ رہی ہی ہے اس حساب سے میرا بھی ان لوگوں سے رشتہ اب جڑ گیا یعنی کہ میرے کزن کا جو کزن ہے وہ میرا رشتہ دار بھی ہے ٹھیک ہے وہ ایک لیول یا دو لیول کے حساب سے میرا امیڈیٹ کزن تو نہیں لیکن میرے ساتھ اس کی اب رشتہ داری نکل آئی یہ بات ایسے بھی ہوتی ہے جس طرح دادا اور پوتے کے درمیان ریلیشن شپ ہے یا آپ اس طرح کے رشتے جو آپس میں نکلتے ہیں جیسے جیسے میں آپ کو انفارمیشن دیتا جاؤں کہ یہ لوگ آپس میں ریلیٹڈ ہیں نہ صرف وہ بات بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اس ترتیب سے آپ اور بھی ریلیشن شپس نکال سکتے ہیں اس پرابلم کو ذرا فردر اور اس طرح دیکھیے کہ دا کی پروپرٹی از کہ اف ہارس از ریلیٹڈ ٹو ساد یہ میں نے دو نام لیے ہیں اگر ہارس جو ہے وہ سات کے ساتھ اس کی کو ریلیشن شپ ہے فرض کریں وہ بھائی ہیں اور ساتھ جو ہے وہ خود احمد سے ریلیٹڈ ہے فرض کریں احمد جو ہے وہ ساد کا کزن ہے دین ہارس از ریلیٹڈ ٹو احمد دیکھیے ساد کا کزن ہے احمد ہارس ساد کا بھائی ہے تو اس بنا پہ آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہارس جو ہے وہ احمد سے ریلیٹڈ ہے اب یہ بڑی سمپل سی بات ہے اس میں کوئی خاص مشکل یا کوئی خاص دقت طلب ایسی بات نہیں البتہ اگر میں نے آپ کو یہ انفارمیشن دی یا فرض کریں آپ نے کوئی کمپیوٹر پروگرام لکھا جس میں یہ انفارمیشن پہلے تو ناموں کے حساب سے کہ ہارس کوئی شخص ہے ساد کوئی شخص ہے احمد کوئی شخص ہے پھر میں نے آپ کو یہ دو باتیں بتائیں کہ ہارس جو ہے جو پہلی بات کہ ہارس از ریلیٹڈ ٹو ساد فرض کریں وہ بھائی ہیں اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کے ساتھ جو ہے وہ احمد سے اس کی کوئی ریلیشن شپ ہے یہ دو باتیں لے کے اور ان تین ناموں کو لے کے آپ کا پروگرام اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہے یا تھوڑی سی یہ انٹیلیجنس ہے تو پھر یہ جو آخری بات ہے کہ دین ہارس از ریلیٹڈ ٹو احمد یہ وہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے تو یہ جو اگلی بات میں نے لکھی ہے کہ ونس وی ہیو ریلیشن شپ انفارمیشن وی like ٹو اینسر کو لائک ہارس ریلیٹ ٹو احمد یہ ایک پرابلم ہے جو آپ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس پورے شہر کا ڈیٹا بیس ہے یا اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے یا کوئی لوکیلٹی ہے یا بہت بڑا خاندان ہے تو آپ اس سے یہ ڈیٹا بیس لے کے اور آپ یہ, یہ جس طرح نا پیئر وائز جو انفارمیشن ہے یعنی کہ ہارس اور ساد کی ریلیشن ساد اور احمد کی ریلیشن مے بی احمد کی کسی اور کے ساتھ ریلیشن اس ساری انفشن کو لے کے کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں اس چیز کا حل کے لیے یہ نہیںل ڈھائیپ استعمال ہوتا ہے فی میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ ہے کیا لیکن آئیے میں اب آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں جو کہ اس کا ایک بڑا مفید استعمال ہے اس ڈیٹا ٹائپ کا اور وہ ہے image انالس کے حساب سے تو دیکھیے ایک پرابلم کمپیوٹر ویژن میں کو کہتے ہیں بلاب کلرنگ ا ویل نون لو لیول کمپیوٹر ویژن پرابلم آف بلیک اینڈ وائٹ امیجز از دا فالوئنگ گیدر ٹو گیدر آل دا پکچر ایلیمینٹس اور پکسلس دیٹ بلونگ ٹو دا سیم بلابس اینڈ گیو ایچ پکسل ڈفرنٹ بلاب این آئیڈینٹیکل لیبل یہ لو لیول کمپیوٹر ویژن پرابلم کیا ہے آپ نے شاید روبوٹکس کے بارے میں کافی سنا ہے کہ کس طرح روبارٹس جو ہیں وہ امیج لے کے اپنے ارد گرد کا اپنا راستہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں وہ چیزیں پکڑ لیتے ہیں یعنی کہ اس تم اس طرح کی کافی چیزیں کرتے ہیں جو کہ ہم انسان کے طور پہ اپنے ارد گرد امیجز لے کے کرتے ہیں تو اب یہ سوچئے کہ یہ جو ایک کمپیوٹر جو اس روبوٹ کے اندر ہے آخر کار اس میں کچھ سافٹ ویئر ہے تو وہ یہ کیسے جانتا ہے کہ چیزیں جو اس کے سامنے ہیں وہ کیا ہے یہ کافی کمپلیکس پرابلم ہے بلکہ یہ ایک کمپیوٹر سائنس کا اور الیکٹریکل انجینئرنگ کا کافی بڑا ایریا ہے روبوٹکس کا اور اس میں کمپیوٹر ویژن خاص طور پہ کیونکہ آخر اس نے عموماً ویژن سے ہی کافی انفارمیشن لے کے اپنا رستہ یا جو بھی اس روبوٹ نے کرنا ہے وہ یہ کرتا ہے پرابلم کو میں آپ کو اس خاکے کے ذریعے ذرا دکھاتا ہوں جو کہ میں نے فی الحال اس طرح کہا ہے کہ بلوب کلرنگ تو آئیے اس سلائڈ کی جانب دیکھیے اس میں سامنے ایک تصویر سی ہے جو کہ ایک ریکٹینگل کے اندر دیکھیے ریکٹینگل کو سارے کو لیجئے سفید اور اس کے اندر میں نے کچھ ریجن جو ہیں وہ کالے کر دیے ہیں یہ بلیک اینڈ وائٹ امیج ہے تو اس میں فائیو بلابس ہیں اور وہ اس طرح کہ دیکھیے یہ جو کالے ریجنس ہیں کچھ بیزوی شکل میں ہیں کچھ لگتا ہے کہ ریکٹینگولر سے ہیں اور پھر آخر میں یہ جو ایک کرو لائک ریجن ہے ان ریجنز کی کیا خاصیت ہے کہ ہر ریجن کے اندر جتنے پکسلس ہیں یعنی کہ پکچر ایلیمنٹ یا تصویر میں دیکھیں تو وہ جو, جو نکتے ہیں وہ کالے ہیں اس کے ارد گرد پھر اس کے ارد گرد وائٹ پکسلز ہیں اور دوسری یہ بات کہ دیکھیے کہ یہ جو کالے ریجنز ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر نہیں یعنی کہ اوور لپ نہیں کر رہے بلکہ وہ سب علیحدہ علیحدہ ہیں ہاں وہ آپس میں کسی طرح جیسے دیکھیے جو ریکٹینگولر ریجنز ہیں یہ این شیپ اور اس کے بعد یہ نیچے لگتا ہے یو شیپ یہ ٹھیک ہے ایک دوسرے کے اندر گھس گئے ہیں لیکن ان سب ریجنس کے درمیان میں سفید حصے موجود ہیں اور اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں تو یہ پانچ ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو بیزوی ہوئے دو یہ این اور یو شیپ ہوئے چار اور پھر آخر میں یہ کرو شیپ ایریا جو پرابلم ہے وہ یہ کہ یہ تصویری خاکہ لو اور اب آپ اپنے ذہن میں ایک روبوٹ کو رکھیں نہ سوچے کہ میں انسان کے طور پہ اس کے اندر وہ پانچ ریجنز نکال سکتا ہوں وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کے ٹھیک ہے اس کے اندر پانچ ریجنز ہیں تو مسئلہ کیا ہے لیکن ذرا ایک روبوٹ کے بارے میں سوچیے کہ وہ یہ کیسے کرے گا تو پرابلم جو ہے وہ یہ جو میں نے لکھی ہے کہ وی وانٹ ٹو پرٹیشن دا پکسل ان ٹو سیٹس ون سیٹ پر بلاب اب دیکھیے یہاں پہ میں نے کیا کیا میں نے چند ٹرمز استعمال کی ہیں پکسلز جو ہیں وہ تو اس ساری تصویر کے یہ جو ریکٹ اینگل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ساری تصویر اس میں جیسے کہ میں نے کہا بلیک اینڈ وائٹ ریجنس ہیں دوسری یہ بات کہ یہ ریجنس جو ہیں یہ ڈس جوائنٹ ہے یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ان کا تعلق ڈائریکٹلی نہیں یہ اوور لیپ نہیں کر رہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈس جوائنٹ ہے جوائنٹ کا مطلب جڑے ہوئے ڈس جوائنٹ کا مطلب یہ علیحدہ اچھا اب کرنا یہ ہے کہ جتنے پکسل ایک ریجن میں ہیں ایک کالے ریجن میں ان کا ایک سیٹ بناؤ اگر اس سیٹ میں آپ سارے پکسل لے آئیں تو اس تصویر میں کتنے سیٹ بنیں گے وہ صاف ظاہر ہے پانچ بنیں گے یہاں پہ اب ہم نے فائنلی ڈس جوائنٹ سیٹ کا لفظ استعمال کیا ویسے یہاں پہ میں ایک بات کہتا چلوں جو کہ آپ کو بعد میں نظر آئے گی کہ سیٹس جو ہیں اس سے آپ کا تعرف پہلے ہو چکا ہے یہ آپ اسکول میں بھی پڑھ چکے ہیں یہ ساری وہی باتیں سیٹس کی آ رہی ہیں ڈس جوائنٹ سیٹس کا یہاں پہ میں یہ کہہ دوں کہ فرض کرے ایک سیٹ میں کچھ ایلیمنٹس ہیں اور ایک آپ, آپ کے پاس ایک دوسرا سیٹ ہے اس میں بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں تو جو سیٹ ون ہے اس میں جو ایلیمنٹس ہیں وہ کسی اور سیٹ میں موجود نہیں یعنی کہ دوسرا یا بقیہ جتنے سیٹس ہیں اس کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ یونیک ہیں اس سیٹ کے حساب سے یعنی کہ اگر اس سیٹ میں اے بی سی ہے تو دوسرے میں ڈی ایف ہے اے ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک سیٹ میں اگر ہے تو کہیں اور نہیں آہستہ آہستہ ہم اس کی میتھمیٹیکل ڈیفینیشن کی جانب جائیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ مثالیں سامنے رکھیں تو نہ صرف آپ کو اس ڈیٹا سٹرکچر کی افادیت کا ابھی سے احساس ہو جائے گا بلکہ آپ کو اس کی اہمیت کا بھی احساس ہوگا کہ یہ جو کمپیوٹر ویژن پرابلم آخر میں کیوں اتنی بڑی ہے اور اس کے اوپر کیوں لوگ اتنی ریسرچ کرتے ہیں اسی امیج انالیسس کے سلسلے میں ایک اور پرابلم یہ بھی کافی کامن اس کا استعمال کمپیوٹر ویژن میں بھی ہوتا ہے امیج انالیسز میں بھی ہوتا ہے تو میں آپ کو ایک تصویری خاکے سے اس نئی پرابلم کے بارے میں یہ جو اس کے استعمال کے لحاظ سے آپ بتاتا ہوں تو دیکھیے وہ ہے امیج سیگمنٹ پرابلم وہ یوں کہ فرض کریں آپ کے سامنے میں نے یہ ایک خاکہ یہ ایک تصویر دکھائی آپ کو جس میں ایک پرانی سی کشتی کی تصویر ہے اب دیکھیے کہ فی الحال یہ تصویر بلیک اینڈ وائٹ تو ہے بلکہ اس کے اندر آپ کو گرے اسکیل نظر آ رہے ہیں کہ کچھ ریجنس بالکل وائٹ ہیں کچھ بالکل بلیک ہیں اور پھر یہاں پہ مختلف گری لیولز ہیں یہ پیورلی بلیک اینڈ وائٹ امیج نہیں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس تصویر کو لو اور گری سکیل کے حساب سے یعنی کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ بالکل کالا جو ہے ریجنس کے حساب سے وہ ریجنز مجھے ڈھونڈ کے دو اس کے بعد جو بالکل سفید ہیں وہ ڈھونڈ کے دو یا یہ کہ جو بالکل ذرا سے گرے ہیں وہ ڈھونڈ کے دو اور اس طرح میں آپ سے پوچھتا جاتا ہوں یا جو پرابلم جو میں نے لکھی ہے کہ اس امیج کو سیگمنٹ کر دو سیگمنٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کو حصوں میں تقسیم کر دو اور یہ تقسیم جو ہے یہاں پہ اس کے گرے لیول پہ ہو رہی ہے ہاں یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ فرض کریں یہ تصویر جو ہے یہ رنگین ہے تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جتنے ریجنس جو لال ہیں یا جہاں پہ پکسلز لال ہیں ان کو علیحدہ کر دو اور وہ ڈسچوائنٹ ہو یعنی کہ ایک ریجن اگر علیحدہ ہے تو دوسرا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کرتا مجھے ایک اور ریجن ڈھونڈ کے دو جہاں پہ صرف ملٹیپل ریجنس ہیں وہ پرابلم اور پھر کمپلیکس ہو جاتی ہے لیکن فی الحال آپ اس کو ایک گری سکیل امیج کو لے کے یہ سوچیے کہ میں یہ کیسے کروں گا خیر اس طرف تو اب ابھی ہم جائیں گے میں آپ کو اس کی جو ایک حل ہے وہ اس دوسری تصویری خاکے میں دکھاتا ہوں جہاں پہ میں نے کچھ امیج انالس کیے اور اس کی بنا پہ دیکھیے کہ یہ ریجنس اب سامنے آگئے ہیں اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ ریجنس بالکل بلیک ہیں کچھ ہلکے گرے ہیں کچھ بالکل وائٹ ہیں اور کچھ ڈارک گرے ہیں یعنی کہ یہ مختلف شیڈس آف گرے نظر آ رہے ہیں لیکن دیکھیے کہ یہ ریجنس جو ہیں یہ اوریجنل تصویر کے حساب سے کہاں کہاں پہ یہ نہیں ریجنس کو دیکھ کے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تصویرہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بلکہ اس کی ایک اور بڑی اہم مثال میخ میں آپ دیکھ چکے ہیں اور وہ ہماری میڈیسن میں ہوتی ہے آپ کو پتا ہے یہ ٹی سکین یا ایم آر آئی سکین کیا ہوتے ہیں یہ ایکس ریز یا میگنیٹک ریزنس کے ذریعے جسمانی اندرونی جو آپ کی ساخت ہے اس کی تصویر بنا لیتے ہیں اور اگر آپ نے کیٹ سکین فار ایگزامپل یا سیٹی اسکین کی تصویر دیکھی ہو تو وہ یہ بالکل اسی طرح گری، ڈارک گری اس کے ریجنز بن جاتے ہیں جو کہ ہماری آرگنس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ یہ پھر ایک پرابلم ہوتی ہے کہ یہ جو ریجنس ہیں ان کی باؤنڈریز مجھے بتاؤ یعنی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تصویر میں لور یعنی کہ جگر جو ہے وہ کہاں کہاں پہ ہے یا اس تصویر میں مجھے یہ بتاؤ کہ دل کہاں کہاں پہ ہے یا اس طرح دوسرے آرگنس اب اگر میں آپ کو تصویر دکھاؤں اور آپ کو ایم آر آئی یا جسمانی ساخ کا پتا ہے تو آپ لیٹ سے پینسل سے یا کسی طریقے سے یہ کر سکتے ہیں اب ذرا یہ انٹرسٹنگ پرابلم سوچیے کہ میں آپ کو ایک سیٹی دیتا ہوں جس میں کہ میں نے جسم کے کسی حصے کا فرض کریں میں نے اپنے سینے کا سکین لیا کراس سیکشن سکین لیا یہ یاد رہے کہ وہ ایک سلائس ہوتا ہے یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ تھری ڈائمینشنل ہوتا ہے صرف ایک سلائس آپ کو نظر آتا ہے اس میں مجھے ایک کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے بتائیے کہ لیور کہاں ہے یا گردے کہاں پہ ہیں اگر وہ تصویر جو ہے اس میں گردے ہیں آپ مجھے وہ ریجنز آئیڈینٹیفائی کر کے دیکھیں دکھائیں اور بلکہ ان کے ارد گرد جو ہے باؤنڈریز بنا کے دکھائیں یہ بھی وہی سیگمنٹیشن پرابلم ہے ایسی جو پرابلمس ہیں ان میں یہ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ جو ہے یہ کافی مفید ثابت ہوتا ہے تو آئیے اب ہم آہستہ آہستہ اس ڈیٹا ٹائپ کی جانب چلتے ہیں البتہ اس سے پہلے ہمیں کچھ فی الحال سیٹس کے بارے میں کچھ میتھمیٹکس ڈسکس کرنی پڑے گی تو چلیں خیر اس اس کورس میں ہم نے کافی میتھمیٹکس دیکھا ہے بلکہ لگتا ایسے ہی ہے کہ جب بھی ہم ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں یا انالسس کی بات کرتے ہیں تو یہ میتھمیٹکس آ جاتا ہے اس سے ہمیں میرے خیال میں اب کافی مہارت ہو چکی ہے تو آگے چلتے ہیں جو میتھمیٹیکل پرابلم تو نہیں جو میتھمیٹیکل آئیڈیا جو ہے وہ ہے اکوبلنس ریلیشنس کا یہاں پہ اب میں نے جیسے ارض کیا ہم کچھ میتھمیٹکس کی جانب جا رہے ہیں یہ فی الحال ڈیٹا اسٹرکچر اس سینس میں تو نہیں لیکن یہ آئیڈیا کافی سمپل ہے پہلے ایک اکیولنس ریلیشن کی ڈیفینیشن لفظ اکوبلنس جو ہے بائی دا وے یہی سے ہی بنا ہے یعنی کہ دو ریلیشن جو ہیں وہ اکول یا اکویولنٹ ہیں ٹو ایچ ادر ہماری ڈیفینیشن البتہ ایک بائنری ریلیشن کے بارے میں ہے اور وہ یوں کہ ا بائنری ریلیشن آر اوور ا سیٹ ایس از کولڈ اینڈ اکیولنس ریلیشن اف اٹ ہیز دا فالوئنگ پراپرٹیز دیکھیے یہ ایک ڈیفینیشن ہے ایک بائنری ریلیشن کی اوور اے سیٹ ایس اور یہ ریلیشن بائنری تو ہے لیکن یہ اکوبلنس ریلیشن اس صورت میں ہوگی اگر یہ پراپرٹیز وہ سیٹسفائی کرتی ہے یہ پہلی پراپرٹی ہے ریفلیکسیوٹی اور اس کی ڈیفینیشن ہے کہ فار آل ایلیمنٹ ایکس انس ایکس آر ایکس دوسری سیمیٹری for all elements x and y, x relation y, if and only if y relation x. یہاں پہ دیکھیے آپ کو وہ سمیٹری نظر آ رہی ہے کہ اگر x, y وائی ہے تو یہ صرف اس صورت میں اگر y, آر ایکس ہے اور تیسری ٹرانزٹیوٹی for all elements ایکس y, وائی اور وہ یوں کہ if ایکس آر وائی اینڈ وائی آر then ایکس آر زی اور آخر میں میں نے مثال کے طور پہ یہ کہا ہے کہ the relation is related to اوور دا سیٹ آف پیپل اب چونکہ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں ابھی یہ جو اکوبلنس relation کی جو میتھمیٹیکل ٹریٹمنٹ ہے آج تو اس کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا میں نے آپ کو ایک definition دکھائی ہے اور ساتھ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے جس میں میں نے کہا ہے کہ یہ جو انسانوں میں یا لوگوں میں ریلیشن شپس ہوتی ہیں یہ اکوبیلنس ریلیشن ہے اور میں نے لکھا تھا کہ جو ریلیشنس ہے از ریلیٹڈ ٹو یہ بائنری ریلیشن ایکچولی اکوبلنس ریلیشن ہے اوور اے سیٹ آف پیپل میری تجویز یہ ہے کہ آپ کتاب میں یا انٹرنیٹ پہ اس کے بارے میں پڑھیے کہ اکوبلنس ریلیشنس کیا ہوتی ہیں آپ کو کافی مثالیں ملیں گی جس سے آپ کو یہ کافی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیز کیا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم گفتگو اگلی دفعہ جاری رکھیں گے تب تک خدا حافظ